آداب اسلام مڑک دا. بل لا ولی مرکرو رفتہ گیا مرشد روایت پریدم حادثے کے ذکر بھائی حضرت سنا سلیمان نا درہانہ جمالہ بتنامم نگنا تھا تجر الفزیلہ شروع شمع کا چراغ تو اگر ونی ولا را کنے بجات بہار ہے وڑا دگا بات تھی درا القتھا میرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور دی منگتا بات ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلامانی خمرہ ڈکرہ دے کبراہندے میں نے کسن چی شیعہ گان ہوئی اور ناوہ خمرہ لے چی حواشی و شروع مالکہ یہ میں اثر لوگا کہ میں باہدن مقداری میں مقدار ذکر کریں انتا سینہ دا سین اور کوئی جو تسمیہ ہوئی علت و تسمیہ ہوئی نبیسی کی کہ چو خمرہ تو خمرہ دکھوئی چیلنہ ہے اثر لوگا کہ خمرہ باہدن مقدار لے چی مصدیف ہے دے گی اے گرد رہا دا گا باب سی لرہا کہ م ویسے دا گئینا مقام فما قمسنا موفی مقدار دا سیر در حمبانی دو جی نبیل اسلام عدب امتا ذکر قیزان نمتون فتیو سورجکون قراجی دا سمر امرکی لاتھیرونا او چراغونا فا انر شیطان دلو مسنا حاضی علا حاضر شیطان آرامی دے خوزنا کے دی قسم دے منگکتا علا حاضا فدا سپیر زرناک مانے فتوحرکون او کو فید نگا وکورو نساسو بیوتا کو ممممممممممم